تو اس نے چاہا کہ ان کو زمے سے نکال دے تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ڈبو دیا